yeah uh -huh. سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کر رہے ہیں آیت نمبر تئیس سے مطالعہ شروع کریں گے قرآن حکیم کا پندر ماہ پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل کا نمبر ہے سترہ اور آیت نمبر ہے تئیس <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما <مع> بعد اعوذ <عوب> بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربک اللہ تعبدو اللہ ایاہو بالوالدین احسانا اماغ کل کی براحد ہما اوکلا فلاں اللہ افلا تنہر ہوما وک اللہ کریم وقف الماحم وکر کماربیانی صدق اللہ عظیم الحمد علا علی محمد, محمد وبارک وسلم ربش رحنی صدری ویسر علی عمری وحل القدت یقح وجائلی وزیر من اہلی عام یا اب ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں اسرائیل کے تیسرے رکو کا اب جو دو رقو ہیں تھوڑی وضاحت اس میں ہوگی انشاءاللہ رکو نمبر تین اور چار آیت نمبر تیئیس سے آیت نمبر چالیس تک یہ اسلام کی معاشرتی ہدایات کا بیان ہمارے سامنے آ رہا ہے پس منظر اس طرح ہے کہ حضور علیہ اسلام تشریف فرما ہوں گے مدینہ میں مکہ سے ہجرت ہوگی مدینہ شریف کی طرف ایک معاشرہ مسلمانوں کا قائم کرنے کا موقع میسر آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ معاشرتی ہدا سوشل ویلیوز کیا ہیں جو اسلام پروموٹ کرنا چاہتا ہے سوشل ایولز کیا ہیں جنہیں اسلام ختم کرنا چاہتا ہے ان معاشرت ہدایات کا بڑا جامع بیان اس مقام پر مزید بنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو تفسیر میں امام ہیں صحاب کرام میں وہ فرماتے کہ جو تورات کے دس بڑے احکامات ہیں ٹین کمانڈمنٹ آف دا تو ٹین کمانڈمنٹ جو تورات کے بڑے بڑے دس احکامات ہیں یہ ان کا قرآنک ورزن بیان ہو رہا ہے کیونکہ دین کی بنیادی تعلیم تو ہمیشہ سے ایک ہی رہی تو معاشرتی سطح پر جو تعلیمات تورات میں عطا کی گئی وہی وہ بیان اب قرآن میں اس مقام پر آ رہا ہے یہ معاشرتی ہدایات قرآن میں کئی مقامات پر ہیں مثلاً البقرہ کی آیت نمبر تراسی ایٹی تھری کی آیت نمبر 36 سکس آیت نمبر 36, اور سورہ انعام کی آیت نمبر ایک سو اکاون ایک سو باون ون ففٹی ون ون ففٹی ٹو اور اب یہ مقام تو یہ مختلف مواقع پر پہلے بھی تعلیم آئی ہے وہاں یہ کیا ذکر کیا گیا تھا کہ آئندہ جب یہاں پہنچیں گے تو کچھ وضاحت آپ کے سامنے رکھی جائے گی سب سے پہلے یہ نقطہ سمجھ لیں کہ اس مقام کے آغاز سے پہلے شرکی نفی تھی اور یہ مقام ابھی شروع ہو رہا ہے تو اللہ کی ہی عبادت کا حکم اور جب یہ بیان مکمل ہوگا یعنی دو رکو مکمل چالیس پر پھر شرکی کی نفی کا ذکر آئے گا اور توحید پر کاربند رہنے کا حکم آئے گا یعنی توحید صرف ایک ڈوگما ایک فقط مان لیے جانے والی بات نہیں ہے بلکہ توحید ایک زندہ قوت ہے جو افراد سے لے کر معاشروں تک پر اثر انداز ہوتی ہے اللہ کو ماننے والا فرد ہو وہ اللہ اور رسول علیہ السلام کے احکامات کا پابند ہو اور ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے اللہ کو ماننے والوں کا معاشرہ ہو تو اس معاشرے کا بھی اصل اصول توحید ہونا چاہیے کہ توحید کے ماننے والے ان کی معاشرت میں بھی توحید کے تقاضوں کا ریفلیکشن یعنی اکس نظر آنا چاہیے تمہی کے بعد اب آئیے مطالعہ شروع کریں ارشاد ہوا وہ قبا ربو کا اللہ تعبود ہو اور تمہارے رب نے یہ طے فرما دیا حکم دے دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا یہ اصل اصول ہے سارے پیغمبروں کی بنیادی تعلیم یہی اس کے بعد معاشرتی ہدایات کا بیان آ رہا ہے فرمایا کہ وبیل والی دینی احسانہ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا حسن حسن سلوک کا عمدہ رویہ اختیار کرنا کم سے کم پانچ مرتبہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان کیا ہے کم از کم پانچ مرتبہ اور انداز بھی مختلف کبھی فرمایا کہ وسینر انسان ہم نے انسان کو وسیعت فرمائی کبھی فرمایا وقبہ تمہارے رب نے طے کر دیا مختلف اسلوب اختیار کر کے مختلف انداز سے ماں باپ کے حق کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ایک نقطہ یہ ہے یہ جو پانچ مرتبہ اللہ کے حق کے فوراً بعد ماں باپ کا حق بیان ہو رہا ہے اس میں کچھ مطابقت بھی ہے کیا ریزمنس بھی ہے کیا خالق کون ہے اللہ ظاہر کے اسباب میں ہماری ولادت کا ذریعہ کون ہے ماں باپ راض کون ہے اللہ ظاہر کے اسباب کے تحت رزق ہم تک پہنچا کس کے ذریعے ماں باپ کے ذریعے محافظ کون ہے اللہ ظاہر کے اسباب کے تحت سرمی سردی گرمی موسم کی شدت بچپنے کی مشکلات وغیرہ ان سب سے بچانے والے کون ہیں ماں باپ اللہ دیے چلا جاتا ہے دھیے چلا جاتا ہے دیے چلا, چلا جاتا ہے ہم سے اس کو کوئی توقع نہیں ماں باپ کا معاملہ بھی یہی ہے عام حالات میں وہ اپنے آپ کو کھپا ہوتے ہیں اور اگر معاشرے زندہ ہوں تو ماں باپ اس اولاد پر کی جو معذور ہے اللہ اکبر زیادہ کھپاتے اپنے آپ کو ریٹرن کوئی نہیں ملنا ظاہر کے اسباب کے تحت اللہ بھی دیے چلا جاتا ہے ماں باپ بھی کھپائے چلے جاتے آخری بات تلخ ہے آخری بات تلخ ہے بندے اللہ کی نعمتیں خوب استعمال کرتے استعمال کرتے استعمال کرتے ہیں اس کا شکر ادا نہیں کرتے نہ شکرے ہو جاتے ہیں کبھی اولاد کا بھی رویہ ماں باپ کو فور گرانٹیڈ لے لیتی ہے اور شکر گزار نہیں بنتی اللہ اس سے میری آپ کی حفاظت فرمائے یہ اللہ کے حق کے فوراً بعد ماں کے حق کا جو ذکر آیا اس میں ایک مطابقت ریزملنس ہے جو آلم نے بیان فرمائی ٹیکنیکلی دو باتیں اور سمجھ لیں اللہ کے بعد محبت اور اطاط میں رسول اللہ ہے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ساتھ ہی کہیں کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاع بالکل بریکٹ ہے نا تو اللہ اور ساتھ رسول اللہ علیہ السلام یہ اتار ٹاپ پر رہے گی باقی نیچے محبت بھی اللہ کی سب سے بڑھ کر ہو اور رسول اللہ کی سب سے بڑھ کر ہو صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ بعد میں ہاں ایک ٹیکنیکل بات وہ خواتین کے لیے ہے جس خاتون کا نکاح ہو گیا اس کے لیے اللہ اور رسول کے بعد سب سے اوپر کون ہے شوہر اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بیوی کی جنت کو شوہر کی تابے داری اور خدمت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ٹیکنیکلی یہ بات بہرحال اپنی جگہ ہے کہ خاتون کا نکاح ہو بھی گیا ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے تو ماں باپ سے تعلق ختم نہیں ہوگا وہ تو کوشش کرنی چاہیے جو بھی اللہ توفیق دے لیکن ٹیکنیکلی بات یہ ہے کہ اللہ رسول کے بعد خاتون بس سب سے بڑا حق کس کا ہے اس کے شوہر کا ہے یہ دو ٹیکنیکل بات اپنے ذہن میں رکھ لیں اب خاص طور پر ماں باپ کا بڑھاپے کا معاملہ بڑھاپا آتا ہے تو چڑچڑاہٹ بھی آئے گی مزاج میں کوئی بیماری کا معاملہ ہوگا آواز کا معاملہ ہوگا بھول جانے کا معاملہ ہوگا مزاج میں کوئی سختی کا معاملہ بھی ہوگا ایک طرف تو یہ ایشو اور دوسری طرف اولاد وہ جوانی کے جوبن پر ہے اور جوان خون میں جوش بھی ہوتا ہے گرمی بھی ہوتی ہے ذرا زیادہ کوئی سختی بھی آ جاتی ہے بات بات کے بعد ری ایکشن لینا مو بنانا یہ بھی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے خاص اس موقع کے حوالے سے اس مقام پر ہدایت خاص اس موقع کے حوالے سے اس مقام پر ہدایت باقی عمومی ہدایات بہت سی احادیث میں ہیں وہ میں, بعد میں ارز کروں گا ان شاء اللہ تعالی خاص بڑھاپا امّا کی برا ہوما اوکلا اور ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں اب گنتے جائیے فلاں اف تو اف بھی نہ کہنا عربی کا اف میں ترجمہ ہوگا ہوں اردو کا عف نکلتا جب آپ کا میرا گٹھنا ٹیبل کے کارنر پہ لگتا ہے وہ اردو کا عف ہوتا ہے عربی کا عف اگر ٹرانسلیٹ کریں گے تو بنے گا ہوں یہ ہوں بھی نہ کہنا اگر ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں نمبر دو ولا تنہر ہوما اور نہ انہیں جھڑکنا بد زبانی بد کلامی چیخنا چلانا سینا تاننا اس سے کہیما اور اس ادب سے بات کرنا تمیز سے بات کرنا ان کے منصب مقام کو سامنے رکھنا چار وقف لحما جناح زل مینا رحما اور اپنے بازو کو آجزی کے ساتھ رحمت کی کیفیت میں ان کے سامنے جھکائے رکھنا یعنی شدید محبت رحمت شفقت کا اظہار ہو ایک عادث غلام ہوتا ہے نا جیسے جھکا کر جھک کر اور رحمت کرتے ہوئے ان سے رویہ کرنا اچھا یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کوئی کھوپڑی میں خناس نہ آ جائے لو جی میں نے ماں باپ کا بڑا حق ادا کیا نہ وہ ممکن نہیں ہے اب کیا کرو رب رحم ہوما کما رب بیانی سگیرہ اور دعا کرو اے میرے رب میرے ان دونوں ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کما رب بیانی سگیرہ جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری پرورش کا معاملہ کیا تھا اور سنیں رب بیانی لفظ ہے میری ربوبیت کی تھی رب کون ہے اللہ رب العالمین کون ہے اللہ پالن ہار کون ہے اللہ پرورش کرنے والا کون اللہ ظاہر میں کس نے کیا رب یعنی ماں باپ ہاں اے میرے رب میرے پر ان پر رحم فرما میرے دونوں ماں باپ پر اس طرح کہ جیسے میں چھوٹا تھا تو بڑی شفقت کے ساتھ انہوں نے میری پرورش کا معاملہ کیا تھا یہ دعا بڑی پیاری ماں باپ زندہ ہوں تب بھی اللہ کی رحمت کے موتاج ہے بھی مانگے بھائی پر ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہو تب بھی وہ اللہ کی رحمت کے اور محتاج ہیں تب بھی یہ دعا کی جائے اللہ ہمیں توفیق دے الحمدللہ ہمارے ہاں یہ نارمز ہیں ہمارے بچوں کو یہ دعائیں یاد ہیں مگر معاف کیجئے گا سپٹمبر دو ہزار سات بارہ سال ہو یا ساڑھے گیارہ سال کا مو بیش کراچی کی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھانے ہم گئے اسلامک سٹڈیز کا سر, سر, سر, کورس ہمارے پاس تھا اور یہی بات آئی تو ذرا موٹیویٹ کیا اسٹوڈینٹس کو تو چار نے سر خدا کی قسم برسوں کے بعد یاد دہانی ہوئی ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے آپ کو میں یہ مزاق نہیں کر رہا ہوں دو ہزار سات سپتمبر کراچی اچھی بریلی کلاس کی یونیورسٹی اور وہاں اور ایکسپٹ کیا انہوں نے سن تو بڑے نہ جا رہے ہم تو تو اللہ اس دن سے ہمیں بچائے کہ ہمیں کوئی مغربی تہذیب سے یاد دلایا کہ تمہاری بھی ماں تھی یا ہے ایک دن منا لو کون سا مدرس تمہارا بھی باپ تھا یہ ہے ایک دن منالو کون سا فادرس ڈے نہ نہ ایوری ڈے شوڈ بی اے مدرس ڈے ایوری ڈے شڈ بی ڈے یہ خاص بڑھاپے کے تعلق سے بات آئی کیوں وہ بھائی ہماری جوانی کا جو ہوتا ہے ان کے بڑھاپے کی مجبوریاں ہوتی ہیں ادھر تو اور توجہ اور صبر اور حوصلہ اور برداشت اور جھکاؤ اور نرمی اختیار کرنی چاہیے اللہ مجھے آپ کو توفیق دے ماں باپ حیات ہوں اللہ کی زمین پر اللہ کی بہت بڑی نعمت حضور نے کیارمایا اللہ اکبر اللہ اکبر دو چیزیں استاد محترم ڈاکٹر صاحب نے اس کا ڈاکٹر سراز صاحب نے تجزیہ کیا یا تو اللہ کے گھر کو دیکھو تو اجر ہے یا اپنے ماں باپ کو دیکھو تو اللہ اجر دیتا اس پر اور حضور نے کیا اجر بتایا ایک رحمت کی نگاہ ڈالو ماں یا باپ کی طرف ایک مقبول حج کا سوا مقبول حج یا رسول اللہ علیہ اللہ عرصی صحابی نے میں سو مرتبہ دیکھوں کہا دیکھو اللہ کے خدانوں میں کوئی کمی نہیں ماں باپ کو دیکھنے اجر ہے مقبول حج کا ثواب اگر ایک شفقت کی نگاہ ماں یا باپ کی طرف ڈالتے ہو یہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ و وسلم خاص بڑھاپے کا ذکر کیا کبھی جمال اولاد کی کھوپڑی میں یہ بات آتی جی میں تو بڑا کوالیفائڈ ہو گیا میں تو لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ چند ہزار اتنا کما میں با باپ کو سپورٹ کر رہا ہوں کیا کہتے ہیں ہم لوگ میں اپنے ماں باپ کو سپورٹ کر رہا ہوں ایک صحاب تشریف لائے حضور کے پاس یا رسول اللہ یہ میرا باپ ہے یہ مجھ سے پیسے ہی مانگتے ہیں حضور نے فرمایا علیہ السلام انتا و لی والدی کا. تو بھی تیرا مال دونوں تیرے باپ کے سمجھ آئی تیری تنخواہ کیا آج کی زبان میں کہوں تیری لا کی تنخواہ کیا تیرے پورے وجود پر تیرے باپ کا اختیار ہے اللہ اکبر قبیر. یہ ہے اسلام یہ ہمارا پیارا دین ماں باپ کا ٹھکانہ کوئی عیدی ہوم نہیں ہے جائیے کبھی جا کر دیکھیے کیسے ماں باپ کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہاں پر یعنی چھوڑ گئے ان ظالموں کی بات کر رہا ہوں مجھے تو ہر دوسرے سال کسی ایک پروگرام کے لیے جانا ہوتا ہے اور بات چیت ہوتی ہے ماؤ سے باپ سے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ سنیے احادیث حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجا کی روایت تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہے اور تمہاری جہنم بھی ہے ان کی خدمت جنت ان کی نافرمانی فرمانی جہنم کی طرف لے جائے گی حضور نے فرمایا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ابڑا میں کے اسکول میں کروایا گیا مائیں بیٹھی ہیں کرسی پر بچے ان کے پیر دھو رہے ہیں اللہ خیر تو جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور حضور السلام نے فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے باپ ناراض ہے اللہ ناراض ہو جائے گا اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی غالب کی ناراضگی میں ہے اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ وہ مشہور واقعہ جبرائیل تشریف لائے علیہ السلام اور ممبر کی سیڑھی پر ایک, ایک قدم رکھا اور حضور بلکہ حضور نے قدم رکھا جبرائیل تشریف لائے اور حضور نے کیا فرمایا تھا آمین آمین امین کس بات پر حضور نے فرمایا جبرائیل تین بد دعا کی ہیں تباہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے چلا جائے بخشش نہ کرا سکے اب تو ڈاؤن شروع ہو گیا 16ویں سولہویں شب ہے بھائی ڈاؤن شروع گیا اللہ مجھے آپ کو بھرپور محنت کی توفیق دے تو تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمادان کا مہینہ آئے اور چلا جائے وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے امام البیا نے فرمایا آمین ایک بات کیا تھی تباہ برباد ہو جائے شخص جس کے سامنے اے محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم آپ کا نامی مبارک آئے اور وہ سلاد نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا آمین تباہ ہو جائے اور تیسرا جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے حضور نے فرمایا آمین وہ تباہ ہو جائے برباد ہو جائے بعد اوقات لڑکے لڑکیاں بچے کہتے ہیں اور جی ماں باپ تو ایسے ماں باپ تو ویسے بھائی تم چھوڑو اپنے حصے کا کام پورا کرو وہ تمہارے بہارہ جنت میں داخلے کا باعث ہیں ہم کو بھی سمجھایا جائے گا ان کی بھی ذہن سازی کرنے کی تربیت کی ضرورت ہے مگر تم اولادو الاد رہو اور یاد رکھیے گا کچھ رشتوں میں تو آپ کو مجھے اختیار ہے کہ ہم بنانا چاہیں یا نہ بنانا چاہیں جیسے کہ دوستی ہوتی ہے یا بندہ نکاح کرنا چاہتے تو اختیار ہے نا کچھ رشتے اللہ نے بنا ڈالے ہیں ہم اولاد ہیں اپنے ماں باپ کی ہمارے اس کو یہ خیال نہیں تھا اللہ نے بنا دیا رشتہ کا چوائس ہی نہیں دیا آپ ذہن میں رکھیے گا اس کو ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور خاص یہ جو یہاں پر بڑھاپے کی بات آئی ہے اس کی طرف توجہ خوب کرنی چاہیے یہ ماں باپ ہماری سب سے بڑے سب سے بڑے ایسٹ ہیں ہمارے لیے سب سے بڑے ایسٹس ہیں کسی شے کو دیکھنے پر حج کا ثواب نہیں ماں باپ کو دیکھنے پر حضور علی سلاسلام نے حج کا ثواب بیان کیا ہے ہمارے والد کا جب انتقال ہوا تو ایک چھوٹا سا کیلنڈر آیا ہوا تھا اسی سال اور لگا رہا وہ کئی مہینوں تک کیونکہ ایک ہی پیج تھا کیلنڈر کا اس پہ جملہ تھا بڑا حجی کہ ایک باپ جو ہے وہ سات بچوں کی پرورش تو کر سکتا ہے سات مل کر بھی باپ کی خدمت نہیں کر سکتا کر لیں آتی ہے یہ سچویشن اللہ تعالی ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پر قائم رکھے اگر حیات ہیں تو خدمت کی توفیق توقیق منانے کی توفیق ہے ان کی ناراضگی سے اللہ میں بچائے گڑبڑ کی ہوئی ہے تو جا کے معافی مانگے یہ ان محفلوں کی برکت ہونی چاہیے گڑبڑ کر ری ہے جائیں ماں باپ سے معافی مانگے ماں باپ کو بھی پتہ چلے کہ صحیح جگہ جا رہے ہیں لوگ اگر گڑبڑ کی ہے اور یہاں تو فیملیز کی فیملیز آ رہی ہیں بھائی جی ہمارے بھی بچے آپ کے بچے سب ہی آئے ہیں تو بھئی جاتے ہوئے سب نے سیٹل کرنے معاملات کو اللہ کو ناراض نہیں کرنا اللہ ناراض ہوگا اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں اور ایک تلخ بات بھی یاد رکھیے حضور نے فرمایا علیہ السلام چند گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دے دیتا ہے ایک یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ گڑبڑ کرنے والے کو دنیا میں بھی سزا ملتی دنیا میں بھی سزا ملتی اس کا برعکس کیا ہوگا ماں باپ کی خدمت کرنے والا ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کرنے والا اللہ اس کو دنیا میں بھی نوازتا ہے ایسی کئی مثالیں آپ کے سامنے بھی ہوں گی اور میرے سامنے بھی موجود ہے اگلی بات ایک آیت پڑھتے پھر ایک دو باتیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ فرمایا نفوسکم تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے امتکن سالخین غفورا اگر تم نیک ہو تو بے شک وہ اللہ رجوع کرنے والوں کو بہت بخش دینے والا ہے اس کا ایک مفہوم کیا ہے ماں باپ ہو سکتے کبھی کوئی ایسا تقاضا کر لے یا تو وہ شریعت کے خلاف ہے اس پر عمل تو نہیں کیا جائے گا یا وہ جائز ہے مگر اس پر عمل کرنا مشکل ہو تو بندہ معافی تلافی کرے گا شریعت کے خلاف تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی حدیث ہے لاتا مخلوق انفیماسی خالق ابود شریف کے روایت مخلوق کی ایسی اتاد جائز نہیں جس سے خالق کی نافربانی ہو تو یہ تو ماننی نہیں جائز کیا ہو سکتا ہے ایک بزرگ نے کہا بیٹا ایسے سمجھاؤ گے تو لوگوں کو سمجھ آئے گی مثلاً کسی کے والد کو کولیسٹرول کا پرابلم ہو ہارٹ کا ایشو ہو اور میں اب کسی مشہور ریسٹورینٹ کا نام تو نہیں لوں گا بیٹا وہ فلاں کی نہاری جو ہے نا نگز مغز کے ساتھ اور نلی کے ساتھ تمام ایکسیسریز کے ساتھ اب پتہ ہے کہ یہ چیز تو ابا کے لیے نقصان دے اب ابا کی ڈانٹ سن لیں گے لیکن یہ تو حرکت نہیں کریں گے نا اللہ کو پتا بھائی تمہارے لیے قابل عمل نہیں ایک مثال یہ تو ذرا لائٹر سائٹ پہ تھی ماں باپ کو ایسا تقاضا کرے نہیں بس مجھے تو ڈی ایچ ایم اے چاہیے گھر. اور اب تو بہریہ بھی اوپن ہو گیا تو چلو وہاں شفٹ کرو بھائی اب اولاد کی کیپیسٹی نہیں ہے تقاضا تو جائز ہے لیکن اولاد کی کیپیسٹی نہیں کہاں سے بجاری پوری کرے گی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ بات مکمل ہو گئی اب بھائی یہ ہے کہ اگر ماں باپ حیات ہیں خدا را اللہ مجھے بھی توفیق دے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں ان کی طرح توجہ رکھیں یہ ہے ہماری تہذیب وہ تہذیب ہماری نہیں کہ جہاں ماں باپ اولڈ ہاؤسز میں سڑ ہوں وہ تہذیب ہماری نہیں جہاں کسی کی زلفوں کے اصیر ہو کر لوگ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز کے اندر ڈال دیتے ہیں وہ تہذیب ہماری نہیں کہ جہاں ماں باپ سے سینا تان کر بات ہو رہی وہ تہذیب ہماری نہیں کہ جہاں ہماری عقل میں فطور آ جائے کہ ہم کچھ کمانے کے قابل ہو گئے یہ ماں باپ تب ہمارے لیے فضول ہے معد اللہ اللہ اس سے بچائے ہماری تہذیب یہ ہے ہماری اقدار یہ ہے اب ایک بحث آتی ہے کہ بھائی ماں باپ چلے گئے تو اللہ کا دین بڑا پیارا ہے دعا کا بہت بڑا سہارا ہمارے پاس حدیث میں آتا ہے ایک شخص کے درجے کو بلند کیا جاتا اور بتایا جاتا ہے تیرے بچے نے تیرے لئے استغفار کا اہتمام کیا مسد احمد کی روایت ہے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے ان کے لیے دعا کرنا استغفار کرنا اور اولاد خود نیک ہو تو ماں باپ کے لیے صدقے جاریہ ہوگی انشاءاللہ شاء پھر اس مضمون کو اور حضور نے کھولا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا خالہ کی خدمت کرے وہ ماں کے برابر ہے اللہ اکبر اگر خالہ بھی خالہ بھی نہیں ہے تو پھر بتایا جاتا ہے کہ ماں کی کوئی رشتے دار خواتین ہوں گی سہیلیاں ہوں گی کسی طرح ان کی خدمت کرو اجر ملے گا ماں کی خدمت کا والد کا انتقال ہو گیا تو بھائی چچا ہے تایا ہے اس کی خدمت کرو وہ باپ کی طرح ہے وہ نہیں تو بڑے بھائی کی خدمت کرو وہ باپ کی طرح ہے اللہ اکبر یا باپ کے دوستوں کی رشتے داروں کی خدمت کرو تو اجر ملے گا انشاءاللہ شاء یہاں تک علماء نے لکھا کہ ماں باپ کسی بچے سے محبت کرتے تو اس سے محبت کرو ماں باپ کسی کی مدد کرتے تو اس کی مدد کرو حتیٰ کہ ماں باپ کسی پودے کو پانی دیتے تو اس کو پانی دے دو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا ماں باپ کی خدمت کا ختم نہیں ہوتا چیک چاہ جانے کے بعد بھی سارا کچھ کرنے کا معاملہ ہے اور اس کا دنیا بھی فائدہ بھی سمجھ لیں آج میرا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے میرا بیٹا اس کو آبزرو کر رہا ہے میرے بچے اس کو آبزرو کر رہے ہیں جو آج میرا برتاؤ میرے ماں باپ کے ساتھ ہے کل وہی میری اولاد کا میرے ساتھ ہوگا یہ چیزیں اس طرح انکلکیٹ ہوتی نسلن بادہ نسلن وہ واقعہ بھی بڑھاپے کا کس قدر بڑھاپے میں تحمل کی ضرورت ہے مشہور واقعہ مختلف اعتبارات سے ہے ایک ہندو بنیا تھا اور آپ کو بتایا کہ ہندو بنیا حساب کتاب میں بڑے پکے ہوتے ہیں تو ایک شخص نے بڑا ہو گیا اپنے بچے سے کسی چیز کا مطالبہ کیا چوتھی دفعہ جب مطالبہ کیا تو بچہ چلا اٹھا اب کیا ہو گیا منا کرو ہے سمجھ نہیں آتی تمہیں اس نے کہا او ہو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ وہ اپنی پرانی سٹور میں چوپڑی پہلے کہتے تھے نا سٹور میں گیا پرانا رجسٹر لے کر آیا اس رجسٹر کا فلاں صفحہ کھولا اور اس نے لائن پر لکھا ہوا تھا بیٹا سن جب تاڑھے تین سال کا یا تین سال کا تھا تو تو نے مجھ سے ایک سوال ستائیس مرتبہ کیا تھا اس پر ویڈیو بھی بنی ہے وہ ایک اور انداز سے اسپیرو کے بارے میں چڑیا کے بارے میں تعلیم سے ستائیس مرتبہ ایک سوال کیا اور میں نے کہا بچہ ہے کوئی بات نہیں میں نے بیٹا ستائیس کی ستائیس مرتبہ تجھے تحمل سے جواب دیا تھا اور آج میں نے چوتھی مرتبہ پوچھا ہے تو تیرا ٹیمپر لوز ہو گیا ہے اللہ اکبر تھا جی اللہ باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت ہمارے پاس محدود ہے اللہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر سایہ قائم رکھے اگر چلے گئے تو اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاری ہے بننے کی توفیق عطا فرمائے ہم بڑوں کو تو سمجھ آ رہی ہے اللہ ہمارے بچوں کو بھی سمجھا دے اور چھوٹے بچے اللہ تعالیٰ ان کے بھی دل و دماغ میں کئی باتیں ڈال دیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور ماں باپ کو دیکھو تو ایک مقبول حج کا ثواب اللہ کے پیغمبر علی صلاحط السلام نے بیان فرمایا یہ ہماری ویلیوز ہیں وہ لانا تھا اس تہذیب کے اوپر جو ماں کا دن ایک مقرر کر دے جو باپ کا دن ایک مقرر کر دے وہ ماں کے جس نے اللہ اکبر اپنی راتوں کی نیند قربان کر کے اپنی کربٹوں پر تمہاری پیشاب کی گندگی کو برداشت کر کے راتیں گزاری اپنی جان رسک پر رکھ کر اللہ کے فضل سے تمہیں جنم دیا وہ باپ جس نے خون پسینے ایک کر کے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر کے تمہیں پرورش دی ہے اللہ کے فضل و کرم اس سے اس کا حق یہ نہیں ہے کہ اس کا سال میں ایک دن منایا جائے اس کا سال میں ایک دن منایا جائے ماں کا یا باپ کا ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے اللہ ہی سے پھر دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ماں باپ کی قدر کی توفیق دے ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد اگلا اسٹپ معاشرت کے اعتبار سے وہ رشتے داروں کا بیان تھوڑا ذکر پہلے بھی آیا تھا فرمایا وہ آتی دل حقہ حق دار کو اس کا حق ادا کرو اب ماں باپ تو ان کی تو کی ذمہ داری ہم پر ہیں پھر اور دیگر رشتہ دار ہے جو عمومی انداز سے کہا جا رہا ہے اور انداز کیا ہے رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو یاد آیا نحل آیت نوی عدل احسان اور اتائی قربا اس کا حق ہے تو جتاؤ گے تھوڑی اس کا حق تو تمہارا فرض ادا کر رہے ہو سینس آف ریلیف کہیں میں نے فرض ادا کیا جتانے کی بات ہی نہیں آئے گی یہ معاشرت اسلام پروماوٹ کرنا چاہتا ہے واتیذ وَا القرب حقوا والمسكين وابن اور اشیار کو اس کا حق ادا کرو اور مسکین کو بھی اور مسافر کو بھی ولا تبذر تبذيرا مال کو بے جا نہ اڑاؤ سادہ ہم لوگ جملہ استعمال کرتے فزول خرچی نہ کرو کیا ہے فزول خرچی ناجائز کاموں میں خرچ کرنا بلا وجہ خرچ کرنا کیوں ان المبددین یہ بے جا خرچ کرنے والے فزول خرچ کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں کتنی سخبات ہے شیطان کا بھائی کیوں کہا جب مال بیجا اڑایا جاتا ہے خاندانوں میں بھی ہوتا ہے ایک طرف دولت پانی کی طرح بہ رہی ہے اور اسی خاندان میں یا آس پڑوس میں یا ملازمین میں کچھ لوگ بےچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں ایک طرف کروڑوں بہ رہا ہے شادی کے نام پر اور دوسری طرف سرکاری ہاسپٹل میں بے لائن میں لگا ہوا اس کی باری نہیں آ رہی راج کی معمولی میڈیسن اویلیبل نہیں تو پھر احساس محرومی تو آتا ہے کیوں آخر جب یہ چوریاں اور ڈکیتیاں ہوتی ہیں سب سے پہلے کس کو پوچھا جاتا ہے گھر کے بلازمین کو قریبی رشتے داروں کو بٹ نیچرل ان کو پتا ہے کہ یہاں پر ہے یہ ہے جس سے فساد آتا ہے چوریاں ڈاکے لڑائیاں ہوتی ہیں اور شیطان لڑوانا چاہتا ہے وہ جو شراب اور جوئے کی ممانت کی آیت تھی کیا تھا شیتان بکس اور تم نے پیدا کرنا چاہتا ہے سورہ مائدہ آئے نائنٹین نائنٹی ون میں تو بے جا مال جب خرچ ہوگا شادی بیاہ کے موقع پر آپ دیکھ لیجیے برانڈ ورشپرز ہو گئے ہم لوگ برانڈ کی عبادت میں لگ گئے اتنے برانڈ کانشیس ہو گئے معاف کیجیے گا میری سختی کو انڈر گارمنٹس بھی لوگوں کو برانڈیڈ اور ٹیگ والے چاہیے اور یہاں ہمارے قریبی لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے برانڈ کے ہم ورشپرس ہو گئے اللہ ہمیں معاف رکھے ہمیں پتا ہے کہ کہاں فضول میں لگا رہے اس سے کم پر بھی گزارا ہو سکتا ہے یہ بیجا اڑانا معاشرے میں کیوس کو انتشار کو جنم دیتا ہے رب نے منع کیا ان نلمبہ درین قانون خوان شیاتی خرچ کرنے والے شیاتین کے بھائی ہیں وہ کانا شیطان کپورا اور شیطان اپنے رب کا نا شکرا ہے تو ایک تو ہے فضول خرچیاں ایک ہے گناؤں میں خرچ کرنا شو بس کے نام پر فلم ڈراموں کے نام پر ناچ گانوں کے نام پر فضولیات کی محافل کے نام پر نئی نئی رسموں کے نام پر کبھی وہ بلیک فرائیڈے کو بلسٹ فرائیڈے کر دو کبھی آ جائے گا یہ سارا سرمایہ دار کھوپڑی کا معاملہ ہے لگوانا چاہتا ہے اور جہاں لگنا چاہیے وہاں نہیں لگ رہا ہوتا وکھانا شیفان کپور اور شیتان اپنے رب کا نا ہے دولت حرال سے ملے تو نعمت ہے فضول بہائی جائے تو یہ اللہ کا نا ہے منع کیا گیا امات و علی وم اور رحمتی کا ترجوح اور اگر تمہیں ان سے اعراض کرنا پڑے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تم امید رکھتے ہو فخر الحم کا تو اسے نرمی کی بات کہو کوئی تمہارا دوست ساتھی ہے یا کوئی سوالی ہے اس نے ہاتھ تمہارے سامنے پھیلایا اپنی حاجت رکھی ابھی تم خود منتظر ہو کہ اللہ معاملات اور حالات کو بہتر کر دے تم اس کی مدد کرو گے تو نرمی کی بات کہو نے کی بات نہ کرو وام مسا الا فلاں سوالی کو جھڑکنا نہیں چاہیے بری بات نہ کرو دیکھیں اگر ہم کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو نقصان تو نہ پہنچائیں اچھا نہیں کر سکتے کم سے کم برا تو نہ کریں نرمی کی بات کہو بھائی اللہ بہتر کرے گا میرے حالات بہتر ہو جائیں گے پھر میں تمہاری مدد کر لوں گا نرمی کی درگزر کی بات کروان لیا کا مغلول کا اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بالکل باندھ کر نہ رکھو یعنی کنجوس نہ ہو جاؤ کلل بستی نہ بالکل ہی اس کو کھلا چھوڑ دو فتح ادا ملوم محسورہ پھر تم ملامت زدہ تھکے ہارے بیٹھے بن کر رہ جاؤ گے کیا سکھایا جا رہا ہے میانہ روی کا معاملہ نہ تو ایسے کنجوس ہو جاؤ کہ اللہ نے نعمت دی ہے اور اس کو استعمال بھی نہ کرو پتہ نہیں چلے کل دوسرے لوگ زکوۃ ہاتھ میں تھبانا شروع کر دیں یہ بھی نہ شکریہ اللہ کی اور نہ ایسا ہاتھ کھلا ہو جائے کہ ہاں صدقہ بھی خوب دیا اللہ کے رام میں چیریٹی بھی دے دی اور دو دن کے بعد دوسروں کے سامنے ہاتھ تھلانا پڑ گیا یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے تو نہیں میانہ روی اختیار کرو ورنہ ملامت زدہ تھکے ہارے بیٹھے رہ جاؤ گے ان شاہد آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رس کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے ان نہ بے عباد خبیر بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا خوب دیکھنے والا ہے ایک نکتہ میں یہ بیان کیا گیا کہ ہاں تمہارا چاہتے تم فلاں کی مدد کرو فلاں کی مدد کرو جی اور وہ جین بھی ہے لیکن کبھی تمہارے پاس اتنے وسائل ہی نہ ہو تو تمہارا یہ کام نہیں کہ تم کسی کے حالات کو بدل دو نا. یہ اختیار کس کا ہے اللہ کا تم اپنا کام کرو جو تمہارے بس میں تم اسی کے مکلف و ذمہ دار ہو رزق زیادہ دینا کم کرنا یہ اختیار اللہ کا ہے اور وہ اپنے بندوں سے خوب واقف ہے یہ تو تمہارا امتحان ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنتے ہو کے نہیں بنتے اب قتل اولاد سے منع کیا گیا یہ نقطہ پہلے بھی آیا ہے ہم پڑھ چکے ہیں ولا قتول اولا املا اور اپنی اولاد کو مف کے ڈر سے قتل نہ کرو نہ بھی رسک دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں تمہیں کس نے دیا تھا اللہ نے تمہارے اببہ کو کس نے دیا تھا پر کس... دادا کو کس, نے دیا تھا؟ کو کس نے دیا تھا تو سب کو کس نے دیا تو باقیوں کو بھی دے گا یہ تمہارا ذمہ تھوڑا ہے تمہارا کام محنت کرنا ہے رزق کا ذمہ تمہارا نہیں اور شکر ہے کہ اللہ نے بندوں کو اختیار نہیں دیا ورنہ بندے ابھی ذکر آئے گا آگے ایسے کنویوز ہوتے تل بھی نہ دیتے کسی کو اللہ حب. تل برابر بھی شہ نہ دیتے لیکن یہ اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے تو قتل اولاد سے منع کیا گیا ہے عجیب معاملہ ہمارے ملک کے اندر ماضی میں ایک وزیر بہبود آبادی بلکہ وہ شاید ایک محترمہ بھی کوئی رہی ولہ عالم ان کی سات آٹھ بچے تھے اور ان کو یہ پلاننگ کرنے کو دے دیا گیا اور پچھلے چیف جسٹس صاحب وہ کہہ گئے جی پاکستان کے اندر پلاننگ کرنی ہے ان کے اپنے شاید چار یا پانچ ہیں تو کہا گیا بھائی کہ آپ دو کے بعد باقی اولکس میں آپ ڈال دیں گے کیا اچھی ڈرامے بازی ظالموں نے جو پورے ملک کو بیچ کھایا ہے سو مرتبہ ان کو ان کی مسئلہ دولت واپس لو نا اللہ کے ڈومین میں کیوں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتے ہو اللہ کہتا ہے میں کھلاتا ہوں تمہیں میں کھلاتا ہوں انہیں بارہویں پارے کے شروع میں پڑ چکے رسک کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہے وسائل میں کبھی کمی نہیں رہی آج بھی دنیا کی ترقی یافتہ قومیں اپنی پروڈکٹس کی پرائس کو مینٹین رکھنے کے لیے تنوں کے حساب سے فوڈ جو ہے وہ ڈمپ کر دیتی ہیں بڑے بڑے سمندروں کے اندر ظالم تاکہ پرائسز ہماری جن وہ سائٹ میں مینٹین اور لوٹ کریں دنیا والوں کو. وسائل کی کمی نہیں عادلانہ نظام کا مسئلہ ہے اس کی بات ہو ظالموں کا ہاتھ روکنے توڑنے کی بات کی جائے نہ کہ اللہ کی صفت و رزاقیت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک چلائی جائے معد اللہ اتنا قتل بے شک ان کا قتل بہت بڑا جرم ہے ولا تقربہ اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یہ بھی عجیب ترتیب ہے حکیم کی قتل اولاد سے منع کیا اور پھر زنا سے منع کیا اب معاف کیجیے گا اب تو کچھ ایڈوانس قسم کے سکولز کے اندر فری آگے کا لفظ آپ خود ہی ذہن میں لے آئیے گا اس کی تعلیم دی جا رہی ہے ہاؤ ٹو بی فری ریگارڈنگ دیٹ وہ برائی کے معاملے میں کس طرح وہ فری عمل کیا جائے فلاں فلا فلا چیز سے بجایا جائے یہ دھندے سکھائے جا رہے ہیں اور وہ اسقات حمل تو پرانی بات ہو گئی ہے اب تو سیف والی بات بتائی جاتی ہے اللہ کا کلام اس کی عظمت اس کی شان دیکھیے کہ آج کے اس دور کے اندر یہ برتھ کنٹرول کے جو طریقے آئے ہیں کس قدر باریک بینی سے اس کی طرف اشارہ بھی ہو گیا اس سے برتھ کا ریٹ کیا کنٹرول ہوتا زنا کے دھندے اور عام ہو گئے پہلے خوف ہوتا تھا کہ اولاد کو پیدا بچہ پیدا نہ ہو جائے اب وہ خوف بھی ختم ہو گیا اللہ فوراً قتل اولاد کے بعد زینا کی روک تھام کی بات کر رہا ہے یہ اشارہ ان حرکتوں کی طرف جس سے زنا اور عام ہو گیا اس دنیا کے اندر اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت رکھے اللہ ہم سب کی حفاظت رکھے فرمائے کہ ولا اب یہ حرمت آبرو کا بیان زینا کے قریب بھی نہ جاؤ ایک تو وہ گندہ عمل ہے ہمارے علم میں اللہ سب سے ہم سب کی حفاظت کرے ایک ہے بر جس ہم انگلش میں کہتے ہیں فکا کہتے ہیں کسی گنا تک لے جانے والے تمام جو راستے ہیں ان کے دروازے بند کر دیے جائیں شن ڈورس والی بات ہوگی وہ تمام ذرائع وہ مخلوط معاملہ ہو وہ نام کا اختلاط ہو تنہائی میں دو کا وہ جو ہے وہ چیٹنگ کے معاملات اور ڈیٹنگ کے معاملات اور ڈانس کے معاملات اور اس طرح کی فضول قسم کی محافل کا معاملہ فلم ڈرامے ناچ گانے جن سے ساری چیزیں بھڑکتی ہوں بالآخر اس انجام تک بندہ پہنچے اس گندے عمل تک پہنچے ان سب پر پابندی لگا دی گئی ہے لا تقرب اس زنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ ان نہ ہو کانفاش کی کھلی ہے وہ سا اور برا راستہ ہے کیسا برا راستہ نکاح کا پاکیزہ بندن ہے جس سے خاندان بنتے ہیں جس سے معاشرے استوار ہوتے ہیں زنا سے تو معاشرہ گندگی کا شکار ہوتا ہے گندگی کا شکار ہوتا ہے اخلاق اور تہذیب کے جنازے نکل جاتے ہیں انسان حیوان بن جاتا ہے پھر وہ نیوڈ ایئر نہیں کیا کیا دھندے وہ انسان بڑا اس کو تہذیب سمجھ کے اختیار کر رہا ہوتا ہے ایڈوانسمنٹ سمجھ کے اختیار کر رہا ہوتا ہے تو پھر جانوروں میں اور انسانوں میں کیا فرق رہ گیا یہ گندا راستہ اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے حرمت جان کا بیان اب ولا تقت السلطی حرم اللہ اللہ بالحق اور اس جان کو قتل نہ کرنا جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا انسان کی جان محترم ہے اللہ بالحق مگر حق کے ساتھ حق کے ساتھ مطلب جہاں شریعت نے کسی کی جان لینے کی اجازت دی ہے قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے گا مرتد اپوسٹیٹ کی سزا قتل ہے شادی شدہ مردی عورت زنا کرے تو رجم کی سزا ہے گستاخ رسول کوئی شخص ہو سزا قتل ہے آن so کوئی ہر بھی کافر جنگ میں لڑنے کو آگیا کافر اس کی جان لی جائے گی یہ مقامات ہیں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے ورنہ انسانی جان مسلم و غیر مسلم محترم ہے اللہ بالحق مگر یہ کہ حق کے ساتھ ومن قتل مغلوماً اور جس کو مظلومی کی حالت میں قتل کر دیا گیا فقد جعلنا لولیہ سلطانا تو ہم نے اس کے وارث کے لئے اختیار دیا ہے فلا يسرف فلقتل بس وہ قتل کے معاملے میں حد سے نہ بڑے مقتول کے وارث کو کیا اختیار دیا چاہو تو معاف کر دو خوبہا لے کے ڈیڈ منی لے کر خو بہا لے کر چاہو تو اس کو ایگزیکیوٹ کراؤ یہ خیال مختول کے وادث کو دیا گیا وہ زیاتی نہ کرے یعنی کہ خوب بہا بھی لے لے اور انتقام کے جذبات ختم نہ کرے یا ایگزیکوٹ تو کرایا جائے مگر اس کو جلایا جائے اس کی لاش کے کی ٹکڑے کیے جائیں بے حرمتی کی جائے یہ زیادتی کی اجازت نہیں ہے ان کان منصورہ بے اس کی مدد کی گئی ہے تو دیکھیے انسانی جان کی حفاظت انسان کی آبرو کی حفاظت نسلوں کی حفاظت یہ اتنے بڑے احکامات ان حکمتوں کے ساتھ عطا کیے جا رہے ہیں ولا تقرب اللہ بالتی احسن حَتَّى يَبْرُغَ <أَشُدَّى> اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے پر جو سب سے عمدہ ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے یہ تفصیلات آ چکی ہیں یتیم کے بارے میں وہ اوف و آہدی اور اہد کو پورا کرو آہد کے بارے میں بہت باتیں آ چکی ہیں ان الحدہ کانا مسولہ بے شک آہد کے بارے میں سوال ہوگا ہم کہتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو رہی تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ کیا فرما رہا ہے ہاں وعدے کے بارے میں سوال ہوگا سوال ہوگا سوال ہوگا اللہ سے وعدے بندوں سے وعدے اپنے آپ سے وعدے اپنے آپ سے وادے یہاں دعا ہوتی ہے اللہ رمضان کے بعد بھی نمازوں کی توفیق عطا فرما ہم سب کیا کہتے ہیں تھوڑ سے بولی نا اپنے آپ سے وعدہ کر رہے ہیں اور آپ. میں بھی ہوں آپ بھی میں بھی شامل ہوں اس میں یہ وعدہ اپنے آپ سے ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ وہ او فلقین ادا کل تم وزین بالقص سے مستقین اور جب تم ناپ کر دو تو پیمانہ پورا کرو اور وزن کرو سیدھی ترازو کے ساتھ زال کا خین و احسنہ یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی سب سے عمدہ بات ہے ناتول کی کمی کا تفصیلی مفہوم بھی شعیب علیہ السلام کے قوم کے بیان کے ذیل میں آ چکا ہے ولا تخف مالئی صدق اور اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں بڑا انقلاب جملہ قرآن کا بہت انقلابی جملہ جس بات کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ لگو کیا مطلب یہ بدگمانی نہ کرو دوسروں کے بارے میں توہ نہ لگو دوسروں کے بارے میں کسی معاملے کی تحقیق نہیں تو اس کے بارے میں کوئی ورڈک نہ دو آج تو ہر آدمی ایسا بیٹھا ہوا اینکر پرسن کہ سارے معاملات اس کے سامنے جی اور فیصلے دے بیٹھ کے سارے ایسے علم کچھ نہیں ہوا میں باتیں ہوتی ہیں اکثر کے پاس اسی طرح بغیر تحقیق کسی کے خلاف کو اقدام نہ کر جانا یہ ان معاشرتی معاملات میں اور ایک انقلابی تصور کیا ہے تمہاری کوئی سوچ ہے تمہارا کوئی عقیدہ ہے تمہارا کوئی عمل ہے تو اس کے لیے علمی دلیل ہونی چاہیے یہ تکے کی باتیں قیاس آرائیوں کی باتیں جائز نہیں درست نہیں تکے لگانا بتائیے جی سنا ہے باب دادا سے نہ بھائی نہ یہ نہ چلے گا اب میں آپ کو دو چار میں سالے دوں ہم سب اپنی گاڑیوں کے پیچھے دیکھے بلیک ربن تو نہیں لٹکا ہوا کا لٹکا ہوا ہے یہ پندرہ بیس لاکھ کی گاڑی دو روپے کے ربل سے بچے گی کیا کیوں لگاتے ہیں گھروں کے باہر گھوڑے کے نال لگا رکھی کہے کے لیے مہمان آ جوتی الٹی کر دو کہے کے لیے کیا ہے آخر کوئی دلی کو چلا رہے ہاتھ اس میں خجلی ہو رہی آنکھ پھڑک رہی ہے سنا ہے نا کیا ہے یہ نہیں بھائی ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا لا تقمہ علیہ السلام کبھی علم جس بات کا علم اس کے پیچھے نہ پڑو تمہارا عقیدہ عمل سوچ علم کی بنیاد پر جتنی اوکل سائنسز ہیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا ہوسکوپ بدھ کے دن سفر نہ کیجیے گا اب بھائی بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں بدھ کے دن سفر نہ کرے یہ ہو جائے گا اللہ کے بندے دماغ خراب وہ دلیل خوران کہتا ہے ہیں لقمان کے آخر میں کل کیا ہوگا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اب بتائیے اللہ کی مانے کہ نجومیوں کی مانے اور اب تو کمرشلائزیشن کا دور ہے نا زیرو ڈیش فائیو ڈیجٹ نمبر کال کیجئے وہ کیا انہوں نے ہمدردانہ کھول رکھا ہے آپ کی ہمدردی میں بتائیں گے آپ کو پیچھے پچیس روپئے پلس ٹیکس وہ چارج کر رہے ہوتے ہیں کوئی دلیل نہیں اور قسمت پوچھ رہے ہیں استغفراللہ. اس ساری بہودہ لا علمی والی باتیں بغیر علم کی باتیں قرآن نفی کر رہا ہے علم کی بات کر رہا ہے قرآن دلیل کی بات کر رہے قرآن تحقیق کی بات کر رہا ہے قرآن اپنے ماننے والوں کو قرآن اللہ قرآن تو انکار کرنے والوں کو کہتا ہے ہاتھوں برہان اکم انکن تم صادقین اپنی دلیل تو لے کر آؤ ان عقیدوں کے لیے بھونڈے عقیدوں کے لے کہ تم سچے ہو جب قرآن اپنے انکار کرنے والوں سے دلیل مانگ رہے تو کیا قرآن اپنے ماننے والوں سے دلیل نہیں مانگے اب آپ اپنے آپ سے پوچھیے میں اپنے آپ سے پوچھوں میرا اور آپ کا دین کیا ہے اس بنیاد پر ہے کہ میرے ابا مسلمان تھے اس لیے میں مسلمان ہوں میں نے دین سیکھا ہے تھک گئے نا بھائی ابا مسلمان تو میں مسلمان مائیکل عیسائی تجول بھی عیسائی چندر پال ہندو تو گوپال بھی ہندو باپ مسلمان تو میں بھی مسلمان بس اتنی سی بات لاتو مان سلک ابھی علم مت پیچھے لگو اس بات کی جس کا تم علم نہیں شعوری طور پر دین قبول کرنا ہے سیکھنا ہے دین کو دلیل کی بنیاد پر عقیدے عقید ہونے چاہیے دلیل کی بنیاد پر عمل ہونا چاہیے دلیل کی بنیاد پر فکر و سوچ ہونی چاہیے کیوں آگے فرمایا انسور اول فعادہ کلائی کا کان ان مسونا بے شک یہ سماج بصارت یہ دل و دماغ کی صلاحیتیں ان سب کے بارے میں سوال ہوگا تو الحمدللہ مسلمان ہیں پریشان نہ ہو لیکن ہمیں اچھا مسلمان بننا ہے ہمیں شعوری مسلمان بننا ہے ہمیں اللہ کے دین کو سیکھ کر شعری با عمل پکا مسلمان بننا ہے یہ ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے بس یہ رکو مکمل کریں گے چار اتراوی ادا کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ولادی مراحم اور زمین میں اتراتے ہوئے ان مچھروں تخری تم زمین کو ہرگس پھاڑ نہیں سکتے ولم تب لوگ نہ پہاڑی کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو ہاں بڑا خوبصورت ایک اسٹیٹمنٹ آیا ماں ماں ہوسان کیا ہے انسان من تو راب علت تو راب التھ فتراو کیا انسان مٹی سے بنا مٹی پر چل رہا ہے مٹی کی طرف جائے گا مٹی مٹی ہو جائے گا کس بات کی اکڑ ایک اکڑتے ہوئے شخص کو دیکھا ایک بزرگ بیٹا کیا مسئلہ میں یہ میں وہ کرنا نہ بیٹا اپنی اوقات کو دیکھو ایک قطرے سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ابھی تم زمین پر چل رہے ہو تمہارے پیٹ میں کیا ہے پشاب پہ خانہ بھرا ہوا ہے اچھا جی آن دا لائٹر سائڈ انتہائی معذرت کے ساتھ کچھ تو کہتے یار یہ پیشاب کلرس اس کو استعمال کر لیا آپ نے تو کیا انگلش میں یورین کہیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا جی میں یورین ٹیسٹ کے لیے جا رہا ہوں چلے کہہ کوئی ایشو نہیں مگر دینی مجلس میں کبھی مسائل کے بیان میں بات آ جائے یہ مولوی صاحب نے پیشاب کا لفظ استعمال کر لیا پخانے کا لفظ استعمال کر لیا تو بھائی انگلش میں اسٹول کریں گے یورین کریں گے تو پاک ہو جائے گا کیا ایسے تو غلام نہ بنے نا ہم ایسے تو مروب نہ ہو نا انگریزی زبان سے بھائی خیر تو بزرگ نے پوچھا بیٹا دیکھو اپنی تخلیق قطرے سے پیشاب تمہارے وجود میں مرو گے تو مٹی میں تمہارا جسم کون کھائے گا کیڑے ان کے اندر سے نکل جائے گا تمہارا ہی کیا کر تم نے اللہ مجھے اور آپ کو بچا ہے اگر کس نے کی تھی شیطان نے کہاں پہنچا اللہ ہم سب کو تکبر کی ہر شکل سے محفوظ رکھے ان نقل تو زمین کو ہرگز پھاڑ نہیں سکتے اور نہ پہاڑا کی بلندی کو پہنچ جاؤ گا کہ تم سینہ تان بھی لو تو اوپر پہاڑ کی بلندی کو تو نہیں پہنچ سکتے یہ ہدایات مکمل ہوئی تھوڑا وقت ہم نے لیا کیونکہ بہت قیمتی مقام ہے یہ ہدایات جا بجا قرآن میں ہے یہاں ہم نے چاہا تھا کہ تصویر تھوڑی سی بیان ہو جائے اب فرمایا کلو کانس سے مکروحا ان تمام باتوں کی برائی کا پہلو آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے ان باتوں کی برائی کا پہلو مطلب ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کرو تو برا عمل کیا ہوگا برا سلوک برا سلوک کرنا ناپ تول کی تاکید کی گئی کہ صحیح رکھو برا عمل کیا ہوگا اس میں ڈنڈی مارنا تو ان تمام باتوں میں جو برائی کا پہلو ہے وہ تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے را علی کا مما اوشا علی کربو کا منحکم علیہ السلام حکمت کی ان باتوں میں سے ہے جو آپ پر آپ کے رب نے وہی فرمائی حکمت ایک بڑا جامع لفظ ہے اس آئس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں بھی حکمت موجود ہے اور ہاں اہل علم کا خیال ہے کہ حکمت کا لفظ احادیث کے لیے بھی قرآن حکیم استعمال ہوا ولاجن آخر اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ نا فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا محمد ہو رہا تو اے مخاطب پھر تو تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے ملامت زدہ بنا کر اور دھکیلے ہوئے بنا کر مربكم کیا تمہیں نے بیٹوں کے لیے من تھا اور اپنے لی کو منا لیا یہ بھی کئی مرتبہ آیا انکم لتقولون بے بہت بڑی بھاری بات کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ ان ہدایت کو ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا یہ دو رکو اس منتخب نصاب میں بھی شامل ہیں جس کا ذکر کئی مرتبہ ہوا جس کو استاد محترم ڈاکٹر سرار مصراب رحمۃ اللہ نے کئی مرتبہ بیان فرمایا جو کتابی شکل میں آڈیو ویڈیو میں بھی ہماری ویب سائٹس پر بھی دستیاب ہے مزید تفصیلات آپ وہاں پر پڑھ یا سن سکتے ہیں اب آئیے انشاءاللہ شاء چارہ کا ترابی ادا کریں گے می پش وشتا کلینک سوری بم جاؤ رکھنا بہ سَوْقَدْ جَاءَتْهُمْ مَوْعِظَةٌ وَقَدْ جَاءَتْهُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ, وهدى ورحمة کپور لہ نتی تبدار کے ناج نو